السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحمد الله رب العالمين ولا عقبه للمتقين ولا غضوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وعلى اصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين وبعض یق المصنف رحمۃ اللہ علیہ کتاب العقیدہ به نفسه ولا وسفا بہی نبس ولافون اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہر ہفتہ ہر سنیچر عقید واسطیہ کا درس آپ کی اس مسجد میں دیا جاتا ہے جس کے مصنف امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنہوں نے اس کتاب کے اندر سلف صالحین کے عقیدے اور منحج کو خاص طور سے اللہ تعالیٰ کے جو نام اور صفات ہیں ان کے بارے میں فرق ناجیہ طائف منصورہ اور صلب صالحین کا عقیدہ اور منحج کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے ان کی بہت ساری علامتیں ہیں نشانیاں ہیں پہچان ہیں آج کے درس میں دو علامتوں کے بارے میں ہماری گفتگو ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام اور صفات ہیں ان کے بارے میں صلب صالحین کے منہج پر چلنے والے جو لوگ ہیں ان کی کیا علامات ہیں ان کی کیا خوبیاں اور کیا پہچان ہیں مصنف فرماتے ہیں فلاحی انفون ان ما ماوس ابھی نبسہ ان لوگوں کی پہچان یہ ہے یا ان کا عقیدہ اور منہج یہ ہے اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں جو صفات بیان کی ہیں ان صفات کی نفی نہیں کرتے ان صفات کا انکار نہیں کرتے یہ پہلی خوبی بیان کی انہوں نے ولیفون القلیم اموادی اور نہ ہی جو کلمات ہیں ان کو ان کی جگہ سے نہیں بدلتے یعنی کلمات کا صحیح معنی بیان کرتے ہیں اور ان کلمات کا غلط معنی بیان نہیں کرتے اور بھی خوبیاں ہیں اور بھی ان کے تعلق سے آگے مصنف بیان کریں گے لیکن آج ہماری گفتگو انہیں دو چیزوں کے تعلق سے ہوگی پہلی چیز جو مصنف نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی جو صفات بیان کیے ہیں ان صفات کا انکار نہیں کرتے جب اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا یا نبی نے صحیح حدیث کے اندر بیان کر دیا سب سے زیادہ اللہ ارب العامن اپنے بارے میں جاننے والا ہے جب اس نے اپنی صفات بیان کیں یا اللہ کے بعد سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں جاننے والا انبیاء ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ انہوں نے صحیح حدیثوں کے اندر بیان کر دیا کہ اللہ حرب الامن کی صفات ہیں یا اللہ کے اوثاف ہیں یا اللہ کے نام ہیں تو پھر ہمیں ان نام و صفات کو ماننا چاہیے اس کا انکار کرنا اس کا نفی کر دینا یہ فرق ناجیہ وہ فرقہ جو جہنم سے نجات پانے والا ہے اور جنت کا حقدار بننے والا ہے اس فرق ناجیہ کی یہ پہچان نہیں ہے بلکہ ان کی پہچان یہ ہے ان کا منحج یہ ہے کہ اللہ نے جو صفات بیان کی ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں ان صفات کا اقرار کرتے ہیں ان صفات کی نفی اور انکار نہیں کرتے اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں کئی لحاظ سے ان کی کئی قسمیں ہوتی ہیں ثبوت اور عدم ثبوت کے لحاظ سے اس کی تین قسمیں ہیں پہلی قسم ان صفات کی ہے جن صفات کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بیان کیا ہے ان صفات کو صفات ثبوتیہ کہتے ہیں یعنی ثابت شدہ صفات کہاں سے ثابت شدہ قرآن اور حدیث سے کیونکہ یہ جو اللہ کے نام اور صفات کا جو یہ علم ہے یہ غیر سے متعلق ہے ہم اپنی عقل سے اللہ رب الامین کے اسمہ اور صفات کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں اگرچہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن پر دلالت کرتی علمانتی ہے لیکن اس کا جو سورس اور مظر ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول ہے تو اللہ اور اس کے رسول نے جو صفات بیان کر دی ہیں اور حدیث یعنی صحیح حدیث اگر کوئی موضوع حدیث ہے ضعیف حدیث ہے تو اس سے مسئلہ اور اس سے صفت نہیں ثابت ہوتی ہے. جی تو ان کو صفات ثبوتیہ کہا جاتا ہے ثبوتیہ اس لیے کہ قرآن میں ثابت اور حدیث سے ثابت اور یہ بہت ہی زیادہ ہیں اس سے پہلے بات آئی ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں اللہ کے جو نام ہیں ہم ان کو گر نہیں سکتے جی بے شمار اللہ کے نام اور صفات ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ کے ننانوے نام ہیں یعنی ننانوے صفات ایسا نہیں اللہ کی بے شمار نام ہیں اور اللہ کی بے شمار صفات ہیں جیسے اللہ تعالی کی بے شمار نعمتیں ہیں اللہ کی بے شمار نعمتوں کو انسان گن نہیں سکتا ہے خود انسان کی ذات میں اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان نہیں گن سکتا ہے وہ ان تودن مطالعہ تسوا اگر تم اللہ تعالی کی نعمتوں کو گنو گے تو گن نہیں سکتے جب اللہ کی نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے تو اللہ کے نام و صفات کو بھی ہم نہیں گن سکتے بے شمار اللہ ابرامن کے نام اور صفات تو پہلی قسم ہوگی صفات ثبوتیہ وہ صفات جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے ثابت شدہ ہیں ان تمام صفات کو ہم مانتے ہیں اقرار کرتے ہیں ایمان رکھتے ہیں ان کی نفی یا ان کا انکار نہیں کرتے دوسری صفات وہ ہیں جن کو صفات سلبیہ کہتے ہیں یعنی وہ صفات جن کی نفی آئی ہے قرآن یا حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے یعنی ان صفات کو اللہ کے بارے میں نہیں مانا جائے گا سلفی صفات کہا جاتا ہے سلمانے چھین لینا یعنی ان صفات کو اللہ تعالیٰ سے چھین لیا گیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان صفات کو ثابت نہیں کیا جائے گا ان کو صفات سلبی کہتے ہیں یا سلبیہ صفات سلبیہ کہا جاتا ہے جیسے اللہ کو اونگ نہیں آتی ہے اللہ کو نیت نہیں آتی اللہ کے لیے اولاد نہیں ہے اللہ کی بیوی نہیں ہے اللہ کو تھکاوٹ لائق نہیں ہوتی اللہ تعالی کے لیے عاجز کا صفت نہیں مانا جائے گا کہ اللہ عاجز ہے نوعز اللہ یا مجبور ہے اس طرح کی صفات جو ہیں اللہ تعالی سے ان کی نفی کی گئی ہے تو ہم ان تمام صفات کی نفی کرتے ہیں ان صفات کو ہم نہیں مانتے کیونکہ اللہ رب العامی نفی کی اور ان کا انکار کیا ہے لہذا ان صفات کو اللہ کے بارے میں ثابت کرنا اللہ کی تنقید صحیح ہے یہ. اس میں نقص صحیح ہے اون کا آنا یہ نقص ہے نیند آنا نقش یہ, یہ کمال نہیں ہے اللہ تعالیٰ قیوم و سماعت ہے پوری کائنات کی آ, بادشاہت اللہ براہن کے ہاتھ میں پوری دنیا کے نظام اللہ چلا چلاتا ہے اسے اللہ برامین نیند کا اونگ کا آرام کرنے کا محتاج نہیں ہے اگر کوئی یہ صفات اللہ کے بارے مانتا ہے تو یہ کفر ہے یہ, یہ اللہ تعالی ان تمام صفات سے پاک ہے ان کو صفات سلبیہ کہا جاتا ہے اور ان صفات کی تعداد بہت کم ہے جو اللہ تعالیٰ سے ان صفات کی نفی کی گئی جو ثبوتی صفات ہیں وہ زیادہ ہیں ان کو انسان گن نہیں سکتا اور وہ جتنے بھی صفات کمال کے ہیں وہ سب اللہ کے لیے لائق و زیبہ تو یہ جو صفات ہیں ان میں نقص ہے کمی ہے اس لیے ان صفات کا ہم انکار کرتے اس کو صفات سلبیہ کہا جاتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر خاموشی ہے اس میں ان صفات کا کوئی ذکر نہیں ملتا تو ان صفات کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے یا ہے کہ ان صفات کو اللہ کے بارے میں ہم ثابت نہیں کرتے ٹھیک ہے اور یہ ہی کہتے ہیں کہ صفات اللہ کے لیے نہیں ہیں اس میں نہ یہ ذکر ہے کہ صفات اللہ کی ہیں نہ یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں ہیں ہم ان کو اللہ رب العالمین کے لیے نہیں مانتے اس لیے کہ یہ جو صفات کا جو مسئلہ ہے اللہ کے نام کا اس کا تعلق غیب سے ہے اللہ نے نہیں بیان کیا ہم اپنی طرف سے نہیں بیان کر سکتے نبی نے نہیں بتایا ہم اپنی طرف سے ان صفات کو ثابت نہیں کر سکتے آپ اس کو مثال سے سمجھیں جیسے اللہ اربامن کلام کرتا ہے اللہ کلام کرتا ہے یہ ہمارا اس پر ایمان ہے قرآن اللہ تعالی کا کلام ہم کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ نے کلام کیا اللہ کلام کرتا ہے لیکن کلام کرنے کے لیے زبان کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے زبان نہیں مانتے ٹھیک ہے اللہ کے لئے زبان نہیں مانتے ہم یہ مانتے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے چہرہ ہے وجہ ہے حدیث کے اندر آتا قرآن میں آتا ہے حدیث کے اندر بھی آتا ہے ہم اس کو مانتے ہیں کیونکہ قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے لیکن اللہ عبامین کے لیے کان کا ذکر نہیں آتا ہے اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے آنکھوں کا ذکر آتا ہے آنکھوں کو ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں اللّہ تعالیٰ کے دو آنکھیں ہیں اللہ تعالیٰ کے دو قدم ہیں ان تمام چیزوں کا ثبوت ہے قرآن و حدیث کے اندر لیکن کان کا کوئی ذکر نہیں ہے یا اس کے زبان کا کوئی ذکر نہیں ہے حلق کا کوئی ذکر نہیں ہے یہ تمام چیزیں نہیں ہیں لہٰذا ان تمام چیزوں کو اللہ تعالی سے کے بارے میں نہیں بیان کیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ جو صفات ہیں ان کی تین حیثیت ثبوت اور عدم ثبوت کے لحاظ سے اس کی تین حیشت بنتی ہے وہ صفات جو ثابت شدہ ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے مانتے ہیں وہ صفات جو اللہ تعالی سے جن کی نفی کر دی گئی ہے ان صفات کو اللہ کے بارے میں نہیں مانتے اور باقاعدہ اس کا انکار کرتے ہیں تیسری وہ صفات جن کا کوئی ذکر نہیں ہے ان کو بھی اللہ کے بارے میں نہیں مانتے اگرچہ ان کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر نقش صحیح ہے اس لیے ان کو بھی نہیں مانتے لیکن چونکہ قرآن و حدیث کے تعلق کے اندر ان صفات کے تعلق سے خاموشی ہے اس لیے ہم اس کے بارے میں خاموش رہتے ہیں لیکن اگر کوئی ثابت کرے گا تو ہم اس کی نفی کریں گے اس کا انکار کریں گے کیونکہ قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے تو ثبوت عدم ثبوت کے لحاظ سے تین قسمیں بنتی جو صلب صالحین کے عقیدے اور منہج پر ہیں وہ اللہ کے نام و صفات جو ثابت شدہ ان کو مانتے ہیں کچھ فرقے ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ کے نام و صفات کے انکار کر دیا اور مصنف نے عصمہ اور صفات کے بارے میں زیادہ گفتگو کی ہے کیوں اس لیے کہ زمانے کے ہیں اس زمانے میں اس پر بڑی بحث ہوتی تھی اور اس زمانے کے جو لوگ تھے ان کے ہاں بہت گمراہیاں پائی جاتی تھیں آج بھی گمراہیاں بہت سارے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں لیکن اس زمانے میں بہت زیادہ تھی اس لیے مصنف نے اپنی اکثر کتابوں میں اسماں اور صفات کے بارے میں سب سے زیادہ گفتگو کی ہے شیخ الاسلام نے تعیمیہ رحمتہ اللہ علیہ نے اور بہت ساری کتابیں اس کے تعلق سے انہوں لکھی بھی ہیں تو یہ جو کتاب ہے اس میں بھی یہ ساری باتیں انہوں نے تفصیل سے بیان کی ہیں جامعہ ایک فرقہ ہے وہ اللہ کے نام اور صفات سب کا انکار کرتا ہے کہتا اللہ کے نام ہیں نہ اللہ تعالیٰ کی صفات یعنی گویا کی ایسا رب مانتے ہیں جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی ایسی ذات نہیں جس کے نام اور صفات نام معدوم جس کا کوئی وجود نہیں ہے وہی چیز ایسی ہو سکتی جس کی کوئی صفت نہ ہو جس کا کوئی نام نہ ورنہ ہر چیز ذرے کا بھی نام ہے مکی کا بھی نام ہے اس کی بھی صفات ہیں کوئی دنیا میں ایسی چیز نہیں جس کے نام اور صفات نہ تو جامعہ فرقہ کہا جاتا ہے جنہوں نے اللہ کے نام صفات سب کا انکار کر دیا اس جامعہ کے کافر ہونے پر تمام علماء کا اتفاق ہے جی ہاں کیونکہ اللہ کے کی نام و صفات کا انکار کر دینا یہ اللہ کا انکار ہے یہ. اللہ گویا کہ ایسے رب کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں اس رب کا کوئی وجود ہی نہیں ہے جی ہاں تو یہ انکار ہے کھلا اس لیے ان کے بارے میں ان کا قول یہ ہے کہ یہ کافر ہے اس لیے لوگ اللہ کے قرآن کو بھی مخلوق کہتے ہیں اللہ کی رویت کا انکار ان کے انکار کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں پائی جاتی ہے دوسرا ایک فرقہ اس کو معتصلہ کہتے ہیں انہوں نے اللہ کے نام کو تو مانا لیکن تمام صفات کا انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت نہیں ہے اور یہ باتیں میں اس سے پہلے بھی بیان کرتا رہا ہوں لیکن چونکہ عقیدہ کا مسئلہ اہم مسئلہ ہے اس لیے تکرار ہوتا رہتا ہے تقرار تکرار کرنے سے باتیں جو ہے ازبر ہو جاتی ہیں ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں جی ہاں تو جو معتزلہ فرقہ ہے جنہیں عقل پرست کہا جاتا ہے وہ انہیں معتزلہ کہا جاتا تھا تو اس زمانے میں جی تو انہوں نے اللہ رب العامن کے نام کو تم کہ اللہ کے نام ہے سمی اللہ کا نام ہے الرحمٰن الرحیم لیکن صفات کا انکار کر دیا انہوں نے اس کے بعد کچھ لوگ پیدا ہوئے جن کو عشاعرہ اور ماترودی کہا جاتا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات نام کا اقرار کیا اللہ تعالیٰ کی سات صفات یا آٹھ صفات کا بھی اقرار کیا باقی اور صفات کی کا انکار نہیں کیا انہوں نے لیکن اس کا غلط معنی بیان کیا غلط تعویل کی ان کو عشاعرہ اور ماترودی کہا جاتا ہے اور ہمارے ہندوستان میں جو احناف ہیں وہ اسی عقیدے پر ہیں یا اس طریقے سے امام شافی کے جو ماننے والے ہیں لوگ اسی عقیدے پر ہیں امام مالک کے جو ماننے والے ان کا بھی عقیدہ ہی ہے سوائے امام محمد بن حمب الرحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں کا یہ واحد جماعت ہے جو اس باب میں گمراہی سے بچی اس کی ان کی جماعت میں پوری تاریخ میں دو یا تین لوگوں کا نام آتا ہے جو اللہ کے نام و صفات کے بارے میں گمراہی کا شکار تھے باقی ٹوٹلی سمجھ لیجیے سب کے سب اپنے امام اپنے امام کے عقیدے پر تھے امام بھنیفا رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بھی غلط نہیں تھا وہ تو ہمارے امام ہیں امام شافی رحمۃ اللہ علیہ امام مائی رحمۃ اللہ علیہ لیکن ان کے ماننے والوں نے ان کے عقیدے کو نہیں مانا اس لیے وہ عقیدے میں کیا لکھتے ہیں کہ ہم عقیدے میں امام بھنیفا کو نہیں مانتے ہیں ہم کس میں مانتے ہیں فرو میں مسائل میں کیسے نماز پڑھیں گے کیسے روزہ رکھیں گے عورت کیسے نماز پڑھے گی کیسے آپ حج کریں گے فرو کہتے ہیں اور وصول میں عقیدے میں ابو الحسن عشری جو عشاء کا کے بانی ہیں ابو منصور ماترودی جو ماترید یہ اشفحان میں ایک علاقے کا نام تھا جس کو ماترید کہا جاتا تھا وہاں کے رہنے والے تھے اس لیے ان کو ابو منصور ماترودی کہتے ہیں ابو منصور ماترودی کہتے ہیں ابو الحسن عشری کو کیوں عشری کہتے ہیں ابو موسا عشری بہت مشہور صاحب گزرے ہیں انہیں کے خاندان سے تھے یہ اور انہی عرب میں سے تھے ان کی شری ان کو ابو الحسن عشری کہا جاتا ہے تو یہ جو لوگ تھے ان کے عقیدے پر یہ لوگ ہیں وصول میں عقیدے میں لیکن فرو میں امام بنیفر رحمت اللہ علیہ کو مانتے ہیں امام مالک کو مانتے ہیں امام شافی کو مانتے ہیں حالانکہ ان کا بھی سارے کا سارا عقیدہ وہی تھا جو سلم صالحین کا صحابہ کا تابعین کا کتاب اللہ سنت رسول کا لیکن عقیدے میں انہوں نے ان کو چھوڑ دیا اور شری مسائل میں اور فرو میں ان کو لیا تو یہ لوگ جو اشاعرہ ماتردیا ہیں اشاعرہ اللہ تعالیٰ کے لیے سات صفات کو مانتے اور ماتردیا اللہ تعالیٰ کے لیے آٹھ صفات کو مانتے بس اور باقی صفات کی تعویل کرتے ہیں انکار نہیں کرتے اگر انکار کر دیں گے تو اسلام کے دائرے سے نکل جائیں گے اس لیے انکار نہیں کرتے اس کا غلط معنی بیان کرتے جو آگے بات آئے گی جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ ہے دو تو ہاتھ نہیں مانتے کہتے ہاتھ سے مراد یہاں قدرت ہے اللہ کے لیے وجہ چہرہ ہے تو وجہ نہیں مانتے اللہ کے لیے کیا مانتے ہیں کہ اللہ وجہ سے مراد اللہ کی رضا مندی، اللہ کی خوشنودی یہ مراد ہے وہاں پر ٹھیک ہے سمیع اور بشیر اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے تو سننا اور دیکھنا یہ صفت نہیں مانتے ہیں کہتے یہاں ہیں مراد علم ہے کہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم ہے بھائی اللہ تعالیٰ کی صفت تو ہی ہے علم اس کا کون انکار کرتا ہے وہ لوگ بھی مانتے ہیں اس بات کو لیکن سمی اور بشیر کی بھی تعویل کرتے ہیں کہ مراد کیا ہے اللہ رب العامن کا علم مراد ہے ٹھیک ہے تو تعویل کرتے ہیں اس کا وہ معنی بیان کرتے ہیں جو نبی نے بیان کیا صحابہ نے بیان کیا وہ معنی اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں انکار نہیں کرتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے یہ چیزیں صفات لیکن اس کا معنی یہ نہیں اس کا معنی یہ ہے اللہ کے لئے ید ہے لیکن ید کا معنی ہاتھ نہیں ہے یہ مانا اس کا قدرت مراد ہے ہم کہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ کے لیے قدرت بھی ہے بھائی اللہ قدیر ہے ہر چیز پر قادر ہے قدرت کی صفت تو اللہ بلامین کی الگ آیتوں سے ثابت شدہ ہے لیکن یہ بھی صفت اللہ ببلامین کے لیے ہے کہ اللہ نے اپنے بارے میں دو ہاتھ کا ذکر کیا تو کیا اللہ تعالیٰ کی دو قدرت ہے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے لہذا اس آیت سے ان کے معنی کی تردید ہو جاتی ہے اللہ حرمۃ بل ادا ممفودان اللہ تعالی کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں مراد ید سے قدرت ہے ہم کہتے ہیں غلط ہے کہنا آپ کا کیونکہ قدرت کی شفت تو دیگر آیتوں ثابت ہے اور پھر یہاں اللہ نے تسنیا ڈوئل استعمال کیا اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. تو کیا آپ دونوں قدرت کہیں گے یعنی اللہ تعالیٰ کی دو ہی قدرت ہے یہ کتنا غلط معنی ہے تو لوگ ید کا انکار نہیں کرتے کہتے ہیں اللہ کے لیے ید ہے لیکن اس کا معنی دوسرا بیان کرتے اللہ کے لیے وجہ ہے چہرہ لیکن اس کا مانا دوسرا بیان کرتے کہتے ہیں ہاں وجہ سے مراد رضامندی ہے اللہ کی خوشنودی ہے تو کیا کرتے ہیں وہ غلط معنی بیان کرتے تو اس طریقے سے صلی اللہ علب الام کی صفات کے بارے میں یہ بات ہے ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ کے جو بھی صفات ہیں ہم اس کو مانتے ہیں وہ ساری صفات اللہ کے شاین شان ہیں ان صفات کی نہ مثال دی جاتی ہے نہ اس کی تشویش دی جائے گی نہ اس کی کیفیت بیان کی جائے گی نہ اس کا غلط معنی بیان کیا جائے گا لیکن ان صفات کا معنی ہے کیونکہ اللہ نے قرآن عربی زبان میں نازل کیا اور عربی میں یہ کسے کہتے ہیں وجہ کسے کہا جاتا ہے یہ ساری چیزیں عرب جانتے تھے لہٰذا وجہ کا معنی کیا ہوگا عربی میں چہرہ ہوتا ہے اردو زبان کے اندر لہٰذا اللہ کے لیے ہم چہرہ مانتے ہیں لیکن کیسے چہرہ ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہم نہیں جانتے کیونکہ اللہ رب العامین کا کسی نے دیدار نہیں کیا اور اللہ نے بتایا بھی نہیں کہ اللہ کا تعالیٰ کا چہرہ کیسا ہے تو اس کی کیفیت نہیں بیان کی جائے گی کہ اللہ کا اتنا بڑا چہرہ ہے یا اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں اتنا بڑا اتنا موٹا اتنا پتلا نہیں یہ سب کیفیت بیان کرنا حرام ہے یہ اور شروع میں ساری باتیں گزر چکی ہیں ہے کہ نہیں ہے لہذا اللہ تعالیٰ کے تمام نام و صفات پر ہم ایمان رکھتے ہیں جیسے صحابہ کا ایمان تھا ہمارے نبی کا ایمان تھا صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے تابعین طب تابین اور آج تک ان لوگوں کا ایمان تھا ایسے ہمارا بھی ایمان لیکن ان نام صفات کی ہم نہ غلط معنی بیان کرتے ہیں اس کیفیت بیان کرتے ہیں نہ اس کی تشویش دیتے ہیں نہ اس کی مخلوقات سے مثال بیان کرتے ہیں جی ہم کہتے ہیں جیسے اللہ تعالی جیسی کوئی ذات نہیں ایسی اللہ تعالی پہ نام و صفات میں بھی ایکتا ہے جیسے اپنی ذات میں اکتا ہے ایسی اللہ ابامے پہ تمام نام و صفات کے اندر بھی ایکتا ہے ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے کیونکہ جب اللہ نے بیان کر دیا تو ہم کون ہوتے انکار کرنے والے آپ بیان کریں کہ بھئی مجھے فلاں چیز پسند ہے خود اپنے بارے میں کوئی دوسرا کہیں کہ ایک نہیں ہم نہیں مانیں گے بھئی انسان اپنے بارے میں جا جانتا اللہ رب العمین اپنے بارے میں جو کچھ بیان کیا قرآن میں اللہ نے بیان کیا اس لیے اس پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہو گیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیثوں کے اندر بیان کیا اس پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہو گیا تو یہ جو طائف منصورہ فرق ناجیہ جو سلب صالحین ہیں یا ان کے عقید اور منہج پر چلنے والے ہیں ان کا یہ منہج ہے کہ اللہ رب, رب العالمین نے اپنے بارے میں جو صفات بیان کی ہیں ثابت شدہ ہیں ان تمام صفات پر ایمان رکھتے ہیں ان صفات کی کا انکار نہیں کرتے نہ ان کی غلط تعویل کرتے ہیں نہ ہی ان کا غلط معنی بیان کرتے نہ ان کی کیفیت بیان کرتے نہ ان کی تشبیح بیان تشبیح بیان کرتے اور نہ ہی مخلوقات سے اس کی جو ہے ایک تمثیر مثال جو ہے بیان کرتے تو یہ اہل سنت الجماعت جو صحیح اہل سنت الجماعت ہیں جی جو بداعت اور خرافات سے دور رہنے والے جو لوگ ہیں جنہیں فرق ناجیہ کہا جاتا ہے یہ ان لوگوں کا عقیدار بنا جائے تو پہلی بات ہو گئی اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں اللہ کی ذات کے تعلق کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں ایک وہ صفات جو صفات ذاتیہ ہیں صفات ذاتیہ کا مطلب یہ ہے کہ ان صفات کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مصیحت درکار نہیں ہے اللہ اور بامن ان صفات سے ہمیشہ سے متصف متصف ہے اور ہمیشہ متصف رہے گا وہ تمام صفات اللہ بلامن کے ساتھ اس کی ذات سے کبھی الگ نہیں ہوتی جیسے علم ہے حیات زندگی ہے قدرت ہے اللہ کا وجہ چہرہ ہے اللہ تعالیٰ کے دو قدم دو ہاتھ ہیں یہ ساری جو صفات ہیں اللہ حرب الامن کی صفات ذاتیہ اللہ کی ذات سے جڑی ہوئی ہیں اور ہمیشہ جڑی رہتی ہیں کبھی الگ نہیں ہوتی ٹھیک ہے ان کو صفات ذاتیہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہیں اور ہمیشہ اللہ کی ذات سے جڑی رہتی کبھی یہ صفات اللہ کی ذات سے الگ نہیں ہوتی دوسری صفات جن کو صفات فیلیا کہا جاتا ہے فعل مانے کرنا وہ وہ صفات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے متصف ہے لیکن یہ صفات اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابے ہیں اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جب کرتا ہے ٹھیک ہے جو صفات ذاتیہ ہیں وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس میں مشیت کا عمل دخل نہیں ہے لیکن وہ صفات جو فعلی صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جب کرتا ہے جیسے کلام کلام کرنا گفتگو کرنا اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے تب کلام کرتا ہے کی کلام کی صفت اللہ کے یہاں پائی جاتی ہیں آپ اس کو مثال سے سمجھانے کے لیے جیسے آپ ہیں آپ کلام کرتے ہیں لیکن کیا ہمیشہ کلام کرتے ہیں جب آپ کی مرضی ہوتی تو آپ بات کرتے ہیں تو اللہ حرب الرامین نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہمارے نبی سے کلام کیا قرآن پورا اللہ کا کلام ہے اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام تھی ٹھیک ہے ایسا نہیں کہ اللہ کا کلام نہیں تھی جیسا کہ تاری جمیل صاحب کہتے ہیں ان کی میں نے ایک کیشش سنی انہوں نے کہا کہ جو کورا زبور انجیل اور موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اس لیے برباد ہو گئے کیونکہ اللہ کا کلام نہیں تھے غلط ان کی بات اللہ ابامن ہر کلام کو ہر زبان کو جاننے والا جس قوم کی جو زبان تھی اللہ نے اسی زبان میں قرآن اور کتاب نازر فرمایا وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام تھی لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی اس لیے وہ برباد ہوگی تعریف ہوگی قرآن اور دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے اس لیے باقی قیامت تک باقی رہیں گی تو وہ بھی اللہ کا کلام تھی وہ ساری کتابیں اللہ نے جو موس علیہ السلام کی جو زبان تھی اس زبان میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا عیسا علیہ السلام کی جو زبان تھی اس زبان میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا لہذا وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام تھی یہ کہنا کہ اللہ کا کلام نہیں تھی غلط ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ کلام ایسی ہے جس کو صفات فیل ہی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نظور فرماتا ہے حدیثاتی بخاری مسلم کی حدیث ہیں بہت ساری حدیث کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں آخری پہر میں نزول فرماتا یہ نظول فرمانا, فرمانا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے اللہ تعالیٰ جب چاہتا تب نضول فرماتا اللہ ہے اللہ اربامن ہنستا ہے زہ کا لفظاتا ہے حدیث میں تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے تب اللہ اربامن یہ کرتا ہے یہ صفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ سے ہے لیکن اس کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت درکار ہوتی ہے. جو ذاتی صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیشہ جڑی ہوئی ہیں ہمیشہ وہ اللہ کے ساتھ رہتی ہے اس میں مشیت کا دخل نہیں ہوتا جیسے میں نے کہا قدرت اللہ کا علم اللہ کے لیے زندگی حیات یا اللہ کے لیے دو ہاتھ یا یعنی نہیں کہ اللہ کے دو ہاتھ الگ ہو جاتے ہیں کبھی نہ اللہ نہیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان سے جڑا ہوا ہے اللہ سے جڑی ہوئی صفات ہیں اور صفات فعلی وہ صفات جن کو کرنے کے لیے اللہ تعالی کی مشیت ہوتی ہے اس لیے ان کو صفات فعلی۔ یعنی فعل عمل والی صفات کہ اللہ رب العالمین نے کی اب مشیت ہوئی اللہ نے اب جو ہے یہ کام یہ عمل کیا اللہ نے کی مشیت ہوئی مصعل السلام سے کلام کرنے کے اللہ نے مصع السلام سے کلام کیا ہمارے بھی سے کلام کیا تو ان جو صفات ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے ان کو صفات فعلیہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ایسے خوش ہونا اللہ تعالیٰ کا غضب کا ہو جانا اللہ تعالیٰ یعنی کہ ہمیشہ قطب ہی رہتا ہے اللہ رب العالمین جب چاہے جب غضب کرتا ہے تو یہ ساری صفات کیا ہیں صفات فعلیہ ہیں قرآن میں بھی بیان کیا گیا ہے اور حدیث میں بھی یہ صفات بیان کی گئی سور فاتیاں غیر غیل مغدوب اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان لوگوں کی رہنا دکھانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے غضب کیا ان کے اوپر اللہ کی مشیت ہوئی اللہ نے غضب کیا تو یہ جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور یہ اللہ کی مشیت کے تحت ہوتا ہے تو ان صفات کو صفات فعلیہ کہا جاتا ہے اس سے پہلے جو بیان کیا صفات ذاتیہ جو مشیت کے بغیر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑی رہتی ہے ٹھیک ہے تو یہ علماء نے اللہ تعالیٰ کی صفات کی اس طریقے سے جو ہے تقسیم کی ہے اللہ اس کے بعد مسلم نے کیا بیان فرمایا ولا یو ہر ریفون الکلیمہ اور ہی اور اللہ رب کے جو کلمات ہیں یا اللہ کی جو صفات ہیں اسما یا جو بھی کلمات ہیں ان کا ان کو اصلی جگہوں سے نہیں بدلتے یعنی تعریف نہیں کرتے بلکہ ان کا صحیح معنی بیان کرتے ہیں ٹھیک ہے جو اس کا معنی ہونا چاہیے وہ معنی بیان تعریف کا طرف کیا ہے اس سے پہلے میں نے بتایا تھا تعریف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باطل مانا براد لینا باطل مانا غلط معنی مراد لینا اس کو تعریف کہا جاتا ہے یہاں مصنف نے نہیں کہا کہ وہ لوگ تعویل نہیں کرتے کیونکہ تعویل کی دو قسمیں ہیں ایک تعویل صحیح اور ایک تعویل غلط جو صحیح تعویل ہے وہ ہونی چاہیے صحیح تو جو تعویل اس کی ہم جیسے قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں تو قرآن کی تفسیر کو تعویل بھی کہا جاتا ہے ہمارے نبی نے ہنستے عبداللہ بن عباس کے لیے کیا دعا کی تھی اللہ علوم تنظیم علام التعویل اللہ اور عبرامین اللہ فقح دین ہو علوم التعویل اللہ تعالی ان کو دین کی سمجھ دے اور قرآن کی تعویل کا علم دے تو تعویل ہم سے مطلوب ہے کہ قرآن کی آیتوں کی تعویل کریں حدیثوں کی تعویل کریں لیکن کون تعویل صحیح تعویل صحیح معنی بیان کرنا وہ معنی جو قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا گیا سلف صاحب نے بیان کیا وہ معنی بیان کرنا وہ معنی نہیں بیان کرنا جو صحابہ نے سلف سال نے بیان کیا تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ لوگ جو اہل بدعات ہیں جو اللہ کے نام و صفات کا انکار کرتے یا نام اور صفات کو مانتے لیکن اس کا غلط معنی بیان کرتے تو لوگ کیا کہتے ہیں اس کا تعویل نام دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم تعریف نہیں کرتے ہم تعویل کرتے ہیں تو ہمارا کہنا یہ کہ آپ تعویل نہیں کرتے ہو کیونکہ آپ نے جو معنی بیان کیا وہ مانا صلب صالح کے بیان کردہ مانا کے خلاف ہے لہذا یہ تعویل نہیں یہ تعریف ہے اور تعریف کے معنی باطل غلط معنی مراد لینا اس کو تعریف کہا جاتا ہے اسی لیے مسلم نے کیا فرمایا ولا یو ہر تعریف نہیں کرتے وہ جیسا کہ اہل بدا تعریف تحریف کرتے ہیں تحریف یعنی مانے کو بدل دینا جیسے مثال کے طور پر اصما صفاتی آپ لے لیجئے اللہ تعالی کی وجہ ہے اب اس کا وجہ مانے چہرہ کیا ہوتا ہے اب انسان کہے کہ نہیں وجہ کے معنی یہاں پر رضا مندی ہے اور کہے کہ میں اس کی تعویل کر رہا ہوں تو اس کو تعویل کہیں گے تحریف کہیں گے جی تحریف کہا جائے گا ماشاءاللہ تحریف مانے باطل معنیٰ بیان کرنا غلط معنیٰ بیان کرنا کیا نبی نے اس کا معنیٰ یہ بیان کیا ہے کہ وجہ سے مراد اللہ کی رضا مندی ہے اللہ کی رضا مندی تو ہے ہی ہے لیکن وجہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے اللہ کی رضا مندی بھی ہم کو چاہیے لیکن اللہ ابرامین کا چہرہ مراد ہے اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت مراد ہے اور کہتے ہیں کہ تعویل ہماری ہم کہیں گے تعویل ہے کیا کہیں گے اس کو تحریف کہیں گے کیوں تعریف کہیں گے اس لیے کیوں غلط معنیٰ بیان کرتے ہیں یہ دین کا معنی دو قدرت نہیں ہوتا ید کا معنی آپ اربین پوچھیے لوگوں سے کہ کہتے کہے کہ ہاتھ کو کہتے تو ہم کہتے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ لیکن کیسے میں نہیں معلوم کیفیت نہیں بیان کریں گے ٹھیک ہے اللہ عرش پر مستوی ہے جلبہ افروز ہے اب اس کا استحل سے کہ اللہ غلبہ پایا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی کسی اور ذات سے لڑائی ہو رہی تھی اللہ نے اس کو پیچھے کر دیا اللہ اس پر غلبہ پا لیا وہ لوگ اسطوا کا معنی یہ بیان کرتے ہیں اسطوا کا انکار نہیں کرتے لوگ کہتے لیکن اسطوا کا معنی کہ اللہ تعالی غلبہ پائے ہے بھئی غلبہ کب ہوتا ہے جی جب دو آدمی ہوتے تب غلبہ ہوتا ہے جب دو آدمی لڑتے ہیں تو ایک آدمی جیتا ایک آدمی کو پچھارتے ہیں یار. تو کہتے ہیں اسطوا کے معنی غلبہ اللہ پایا یعنی یہ کی اسے عرش پر جلوہ افروز ہونے کے لئے دو ذات تھی اللہ نے اس کو شکست دے دیا اللہ اس پر غلبہ پا گیا. نہیں یہ غلط تعویل وہ کہتے تعویل ہم کرتے ہیں ہم کہتے ہیں تعویل نہیں تحریف ہے یہ ٹھیک ہے تحریف ہے تحریف غلط معنی مراد لینا یا غلط معنی بیان کرنا یہ اور یہ چیز ہمیشہ سے اہل بداعت کی پہچان رہی ہے وہ لوگ کیا کریں گے آج بھی دیکھیے جو لوگ قبر پرست ہیں اہل بدعت ہیں قرآن کی آیتوں کو دلیل میں دیں گے لیکن اس کا معنی غلط بیان کر دیں گے ہے کہ نہیں حدیثیں پیش کریں گے لیکن اس کا غلط معنی بیان کریں گے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن و حدیث کو دین اسلام کو شلب صالحین کے فہم پر سمجھنا ان کے بتائے ہوئے معنی پر سمجھنا اسی کے اندر ہمارے لیے نجات ہے انہیں آج چودہ سال کے بعد ایک آدمی آتا ہے اور قرآن کی آیتوں کی غلط تعویل کرتا ہے اس کا غلط معنیٰ بیان کرتا ہے عید ملاد النبی قرآن ثابت کرتا ہے نبی کے حدیثوں ثابت کرتا ہے برسی مناتا ہے یا اس طریقے سے اور جو شرکیہ چیزیں کرتا ہے وہ سب کے سب قرآن اور حدیث ثابت کرتا ہے نا ازب اللہ میں جانی کیوں کرتا ہے ایسا قرآن کی آیتیں پیش کرے گا فالٹ کہاں ہے غلطی غلطی ناعز بلّہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے غلطی اس کے سمجھ میں اس کے دماغ اور کھوپڑی میں غلطی وہ غلط معنیٰ اپنی طرف سے بیان کرتا ہے وہ معنیٰ نہیں بیان کرتا جو قرآن و حدیث سے صحابہ نے بیان کیا سلف صالح نے بیان کیا اللہ تعالیٰ کی ایک آیت و آبد رب کا حتیٰ آتی ہے کل یقین یقین آنے تک رب کی عبادت کیجئے یقین کا معنی سمجھتے ہیں نا یقین لیکن یہاں پر یقین سے کیا مراد ہے جی ماشاءاللہ اللہ دیکھیے بچے نے بتا دیا موت مراد صحابہ فرماتے ہیں کہ ہاں بن عباس اور دیگر صحابہ کرام کہ ہاں یقین سے مراد موت ہے ہم نے یقین کا کی تاویل کی, کی نہیں تعویل کی میں نے یقین کی تاویل کی, کی نہیں تعویل کی جی بتائیے آپ لوگ ہاں؟ بوڑھے لوگ بھی بولیں بھائی بچوں کو بلواتے ہیں یقین میں نے یقین کی تعویل کی کہ نہیں تاول کی تعویل لیکن یہ تعویل غلط یا صحیح ہے صحیح تعویل کیونکہ صحابہ نے یقین کا معنی یہی بیان کیا یعنی موت آنے تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے جب تک انسان کی موت نہ ہو جائے جب تک انسان اللہ کی بات کرے جو سوفی ہیں وہ کہتی یقین سے مراد آپ کو اللہ کی ذات کے بارے میں یقین کے درجے کو پہنچ گئے تب تک یہ کرنا اس کے بعد بات نہیں کرنا خلاص اسی لیے ان کے ہاں کئی درجات ہیں ایک درجہ فنا ف اللہ کا جب ان کا جو آدمی اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا تو یہ بات کرنا چھوڑ دیتا ہے کہتا خلاص ہم یقین کے درجے پر آ اب ہمیں یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن نے کیا کہ وہ ابود رب کا حتٰ یقین یقین آنے تک رب کی عبادت کرو جب تک یقین نہیں تھا ہم نے رب کی عبادت کی اب اللہ کی ذات میں فنا ہو گیا مجھے یقین کامل حاصل ہو گیا اب مجھے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ مانا صحیح ہے یہ باطل غلط معنی ہے یہ تحریف کہا جائے گا اس کو اللہ کے رسول سے کوئی زیادہ اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والا ہو سکتا ہے انبیاء کرام سے کوئی زیادہ اللہ کی ذات پر یقین کرنے والا ہو سکتا ہے یا اس طریقے سے صاحب کرام ہیں انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام صابق کرام کا ہے سب سے متقی سب سے پرہیزگار اور سب سے زیادہ اللہ کے اولیاء نے بندے صحاب کے ہیں انبیاء کے بعد کیا وہ اللہ کی بات نہیں کرتے تھے آخر دم تک وہ اللہ ابامین کی بات کیا کرتے تھے تو وہ کہتے ہیں عقیم سے مراد یہ ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کو غلط تعویل کہا جائے گا اس لیے تعویل کی جائے گی لیکن وہ تعویل جو صحابہ نے کیا سلب صالح نے کیا وہ مانا بیان کیا جائے گا وہ معنی کیا جائے گا جو اہل بدات نے خرافات نے اہل شرک نے ان لوگوں نے بیان کیا اس معنی کو بیان کرنا تعریف کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اللہ نے احسن الحسنہ و زیادہ جن لوگوں نے احسان کیا ان کے لیے حسنہ ہے اور زیادہ ہے حسنا یہاں مراد کیا ہے الحسنا کیا مراد یہاں پر جی ماشاء جنت مراد یہاں پر ان کے لیے جنت ہے ٹھیک ہے اب ہم نے الحسنہ کی تعویل کی جنت سے کیوں میں نے تعویل کیا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن میں جہاں بھی الہوسنا ہے ان کے جو شاگردان بیان کیا اس سے مراد کیا ہے جنت ہے اور بھی مفسرین میں نے بیان کیا تو ہم ان سے یہ ثابت ہے اس لیے کہتے حسنہ سے مراد کیا ہے جنت ہے جنت کے علاوہ بھی جو اور مان وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں ٹھیک ہے اچھا انجام اچھی زندگی وہ سب اس کے اندر شامل ہے جب جنت انسان کو ملی گئی تو ساری نعمتیں اسے مل گئی کیونکہ نعمت کی انتہا ہے جنت اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ٹھیک ہے نعمت کا کی انتہا اللہ کا دیدار جو اللہ نے آگے بیان کیا لل لذین آسنسنہ و زیادہ. زیادہ سے مراد کیا ہے اللہ کا دیدار کرنا قیامت کے دن صلب صالح نے زیادہ کمانا یہ براد لیا بیان کیا ٹھیک ہے اب ہم نے تعویل کیا یہاں پر لیکن ہماری تعویل غلط ہے کہ صحیح ہے صحیح ہے کیونکہ یہ صحابہ سے ثابت شدہ ہے تو زیادہ سے مراد اللہ تعالی کا دیدار کرنا اور یہ اللہ ابام کی سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ کے دیدار کا انکار کرتے ہیں انہیں مانتے اس کو وہ کہتے ہیں کہ نہیں زیادہ سے مراد کیا ہے جنت کے اندر نعمتیں مراد ہیں دیگر نعمتیں اللہ انہیں بہت زیادہ نعمتیں دے دے گا ہم کہتے بھی جنت کے اندر ساری نعمتیں ہی نعمتیں لیکن سب سے بڑی نعمت اللہ تعالی کا دیدار ہے قیامت کے دن جنت ملنے سے بھی بڑی نعمت اللہ تعالی کا دیدار جی دی اور اللہ کا دیدار انہیں لوگوں کو ہوگا جو جنتی ہوں گے جن کو جنت ملے گی لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کے لیے ساری نعمتیں اکٹھا کر دے گا جنت کی بڑی نعمت اور اس سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا تو ہم نے زیادہ کی تعویل کی دیدار اللہ کا دیدار لیکن جو حلے ہیں نہیں مانتے اس کو اس طریقے سے بہت ساری مثالیں قرآن و حدیث کے اندر ملے گی کہ اس کی تعویل کی جاتی ہے اور اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے غلط نہیں ہوتا ہے کب غلط ہوگا جب اس کا معنی آپ بیان کریں گے جو معنی کتاب اللہ اور سنت رسول سے ثابت نہیں ہے اللہ وحمۃ ان ذکر الحاف ال ہم نے ذکر کو نازل کیا ذکر سے بات کیا یہاں پر قرآن اور دین مراد ہے دین مراد ہے پورا جو قرآن اور حدیث اللہ نے محفوظ کر دیا اب ہم نے ذکر کا معنی بیان کیا قرآن یا دین یہ تعویل غلط نہیں ہے یہ تعویل ثابت ہے صحابہ سے اس لیے ہم اس کی تعویل کرتے ہیں اس طریقے سے آپ جو ہے پوری مثالیں دیکھ ڈالیں قرآن اور حدیث کے اندر جہاں بھی اللہ رب اللہ نے بیان کیا وسی یا کرسی یحماواد کرسی کا معنی ہم نے کیا بیان کیا تھا اس سے پہلے بھائی عقیدے اور صفات کی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ کرسی اس کی ہم نے کی کیوں کیا اس لیے کہ صحابہ نے یہی بیان کیا کرسی سے مراد اللہ تعالیٰ کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ ہے یہ ہم اس کی تعویل کرتے تعبیل صحیح ہے غلط نہیں ہے اب اگر کرسی سے کوئی تعلیم تعویل کرے کہ اللہ تعالیٰ کا علم وہ لوگ علم مانتے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کا علم آسمان اور زمین کو کسادہ تو ان کا کہنا صحیح ہوگا وہ غلط معنی بیان کرتے ہیں اس لیے کہ علم تو اللہ تعالیٰ کے الگ سے ثابت شدہ یہاں اللہ ارب الامی نے ایک دوسری صفت اپنے بارے میں بیان کی جو اللہ تعالیٰ کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ ہے کرسی تو وہ کہتے ہیں کرسی سے مراد کیا اللہ تعالیٰ کا علم مراد ہے یہاں پر ہم کہتے ہیں نہیں اللہ کا علم تو قرآن کی ہر آیت میں کم و بیش مل جائے گا آپ کو اس قدر یہ صفات اللہ نے اپنے بارے میں بیان کی ہے تو وہ اللہ کے لیے علم ہی ہے لیکن یہاں کرسی سے مراد اللہ کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ لیکن کیسی یہ کرسی ہمیں نہیں معلوم ہم اس کی کیفیت نہیں بیان کرتے اس کی صفت نہیں بیان کرتے ٹھیک ہے اللہ بہتر جانتا کیونکہ ہم نے اور آپ نے کرسی نہیں دیکھا ہے نہ اللہ نے اس کے بارے میں بیان کیا کیا اس کا حجم ہے کتنی بڑی ہے کس طریقے سے اللہ بہتر جانتا یہ سب غیبیات سے متعلق ہے کس سے متعلق ہے غیبیات سے اور غیبیات میں اصل کیا ہے ایمان لانا اور تصدیق کرنا بس ہم ایمان لائے اور نے تصدیق کیا عقل میں آنا ضروری نہیں ہے اس کا کیونکہ غیبیات ہے ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے تو غیبیات کے اندر یہ قاعدہ ہے آمنا و صدقنا ہم ایمان لائے اور ہم نے اس کی تصدیق کیا تو یہ جو اہل بدعات ہیں وہ کیا کرتے ہیں تحریف کرتے ہیں غلط معنی بیان کریں انکار نہیں کریں گے غلط معنی بیان کر کرسی مانے گی ہاں کرسی ہے لیکن کرسی کا معنی علم ہے اللہ کے لیے ید ہے لیکن معنی قدرت ہے اللہ کے لیے وجہ ہے لیکن مراد رضامندی ہے یہ سب کہیں گے ٹھیک ہے اللہ فرماتا ہے قیامت کی قیامت کے دن اللہ کی طرف دیکھنے والے ہوں گے تو اس کا غلط معنیٰ بیانا... ناظرہ معنی انتظار کرنے والے کہیں گے کہ اللہ تعالی کیا ان کی نعمتوں کا انتظار کرنے والے ہوں گے نوز بلّہ مل کتنا بدل دیا ناظرہ معنی اللہ کی طرف دیکھنے والے اللہ کا دیدار کرنے والے تو کہتے ناظرہ سمراج انتظار کرنے والے کس چیز کا اللہ کی نعمتوں کا انتظار کرنے والے بھائی قیامت میں جنت کے اندر اللہ تعالی کی نعمتوں کا انتظار نہیں کیا جائے گا آپ سوچیں گے وہ نعمت آپ کو فوراً مل جائے گی جی ہاں کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا انتظار کرنا مراد ہے یہاں پر یہ غلط تعویل کرتے ہیں تو یہ اہل جو سلب صالح کے نقشے قدم پر چلنے والے اہل سنت اور جماعت یہ ان کا یہ منہج ہے یہ ان کا عقیدہ ہے دو باتیں یہاں بیان کی گئی ایک تو کہ اللہ کی صفات جو ثابت شدہ ہے ان کا انکار نہیں کرتے نمبر دو ان صفات اور کلمات کا غلط معنی نہیں بیان کرتے نہ صفات میں نہ دین کے دیگر مسائل میں کسی بھی مسئلے میں وہی معنی بیان کریں گے جو سلب صالحین سے ثابت شدہ ہے اس کا دوسرا غلط معنی نہیں بیان کریں گے چاہے عصمہ صفات کا معنی ہو چاہے عبادات کا مسئلہ ہو چاہے جو ہے کا مسئلہ ہو چاہے جو بھی مسائل ہیں دین کے کسی بھی مسئلے کے اندر سلب سالین سے جو ثابت شدہ ہے اسی کو بیان کرتے ہیں اور دوسرے معنی کو بیان نہیں کرتے تو یہ دو خوبی انہوں نے یہاں بیان کی ہے انشاءاللہ باقی خوبیاں آنے والے درس میں ہم بیان کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہمیں صلاب صالین کے عقیدے اور منحج پر قائم رکھے اللہ رب العالمین ہمیں فرق ناجیہ میں سے بنا کر کے رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو غلط عقیدے سے محفوظ رکھے آمین رب العالمین و صلابینا محمد والا علیہ وسال و جذدا اب اللہ وسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ